طرح دلی لکلی نمبر دو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے اللہ منقاد ہیں یہاں یاسٹو سے مراد کیا ہے منقاد تاب حکم منقاد ہیں تاب حکم ہیں بے شک اللہ تاب حکم ہے اس کے وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور لیکن کنارے پہ لکھ لو اس جگہ انتیاد تکوینی اور تصیری مراد ہے یہ میں سمجھاتا ہوں کہ منقاد اور تابے جو ہیں یہ کون سا انقیاد ہے تکوینی اور تصیری یہ انقیاد تکوینی اور تصویری ہے تشریعی نہیں بھائی انقیاد تکوینی تو یہی ہے نا کہ دیکھو سورج نکل رہا ہے چل رہا ہے اپنے اختیار سے ہے اللہ نے مسخر کر دیا یہ انکیا تکوینی مسخر کر دیا اللہ نے ستارے ہیں چاند ہیں سمجھے جی اور اسی طرح درخت ہیں دیکھو درخت اگتے ہیں اپنی مرضی سے اگتے ہیں جی یہ تکوین ہے پھل لگتے ہیں ان کو یا اپنی مرضی سے ہیں جیسے ہم اپنی مرضی یہ سارا کوئی ہے درختوں کا اگنا پھل دینا اسی طرح جانوروں کا چلنا جیسے چل رہے ہیں جانور دیکھا نا رکو کی کیفیت میں سیدھے نہیں چلتے دودھ دیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں یہ سارا ان کی آدگیا ہے تکوینی اور تشریح ہے تکوینی اور تسکیری ہے باقی ہمارا انکیاز جو ہے یہ دو قسم ہے کیونکہ وہ مکلفنی ہم کیا ہیں شریعت کے مکلف ہیں ان کا انکیاز فقہ تکوینی اور کیا ہے تسکیری یہ نقطے یاد رکھے کرو ہم چونکہ مکلف ہیں ہمارا انقیاز کتنی قسم ہے تکوینی ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے بیمار ہو جاتے ہو سمجھے یہ تکوینی تسکیر ہے اور دوسرا انقیاد کیا ہے تشریح شری اپنے اختیار سے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حاج زکوٰۃ احمد صالحہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ انکیاد ہمارا کیا ہے تشریح ہے اب آئی سمجھ دیکھو یہ اب باقی چیزیں جتنی ہیں نا وہ بالکل منقاد ہیں وہ اللہ تعالی کے حکم کی ادولی نہیں کرتے کیونکہ ان کا انقیاد کیا ہے تکوینی اور تصویری ہے ان کے افطار میں نہیں لیکن ہم انسان جو ہیں ہمارا انقیاد وہ بھی ہے اور تشریح بھی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم پورے منقاد ہیں یا ہم میں سے بعض منقاد ہیں بعض منقاد نہیں کیونکہ ہمارا انقیاد تشریح تو ہے کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتی یہی ہے وہ کثیر و اور بہت سے لوگ یہ بھی منقاد ہیں یہ انقیاد کون سا تشریح لوگ دوسرے میں تو پورے منقاد ہیں نا انقیا تشریح میں بہت سے لوگ منقاد ہیں اور بہت سے وہ ہیں کہ حق کا الہل عذاب جن پہ عذاب خدا کا ثابت ہو چکا اب یہ بات سمجھ ہی ہے وہ میں یو ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں حاضان خسمان اس کا تعلق مقبل کے ساتھ ہے ان اللہ یافصل گزرا ہے کہ کیا مت کے دن اللہ کا کرے گا فیصلہ کریں گے اب اس فیصلے کی تفصیل ہے تفصیل فیصلہ خاضان خسماں یہ دو مدعی ہیں خسمان کا منہ کیا کرنا ہے دو مدعی مدعی یعنی فریق مقدمہ یہ دو فریق ہیں مقدمے کے مدعی ہیں ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ لا شریک ہے دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں خدا کے کیا ہے شریک ہیں وہ بھی مدعی ہے یہ بھی مدعی ہے <laughs> یہ دو مدعی ہیں انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں ایک واہد ایک مشرق فلین کا فرو جو کافر ہیں کاٹے جائیں گے واسطے ان کے کپڑے آگ سے آگ سے کپڑے بنائے جائیں گے وہ ایسے کپڑے تھوڑے بنیں گے مطلب یہ کہ سر سے لے کے پاؤں تو کیا ہوگی آ گیا سلوار بیا کمیز دیا گاج آ گیا کوئی جو سبوں میں کے روح سے ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی اچھا جی اب میری طرف دیکھو کھولتا پانی سر میں جو آئے گا نا تو باہر کا چمڑا جل جائے گا باہر کا چمڑا جل جائے گا اس پانی سے پھر پانی کا جو اثر اندر جائے گا اندر گئی جل جائیں گے جگار گردے پیٹ کی چیز آپ جل جائیں گے یہ ساروں گلایا جائے گا بس سبب اس کے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور زہری چمڑے بھی بالا ہوں مقامے اور ان کے مارنے کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے کیا ہوں گے محترم لوہے کے گرز ہوں گے آج کل پتہ نہیں گرز آپ نے دیکھے یا نہیں دیکھے پرانے زمانے میں گرد ہوتے تھے ہاتھیوں کو مارتے تھے وہ بڑا لوہا ہوتا تھا جی ایک طرف سے دستہ ہوتا تھا دوسری طرف سے کچھ باریک ہو جاتا مارتے اس کو ہاتھیوں کو مارتے تھے اور گرد بڑا خطرناک ہوتا ہے سمجھے کل ماراد جب ارادہ کریں گے یہ کہ نکلے اس دو سے بابا غم کے لوٹائے جائیں گے اس کے اندر اور کہا جائے گا چکھو اذاو آ مقدر ہے اب یہ تو انجام تھا نا ان کا دو فریق مقدمہ تھے نا ایک کا انجام تو آ کفار کا اب انجام مومنی انجام کفار کے بعد انجام مومنی بے شاک اللہ داخل کریں گے ان لوگوں کو جی ایمان لائے عمل کی اچھے ایسے باغات میں کہ جاری ہوں گی نیچے ان کے نہر پہنائے جائیں گے ان بہشتوں اور باغات کے اندر کنگن سونے کے پہلے میں عرض کر چکا ہوں نا کہ سونے کے کنگن اس حیات میں ہوں گے جیسے تم گھڑی پہنتے ہو یہ تو اچھی لگتی ہے نا وہ موٹے کنگن نہیں ہوں گے وہ شہباز کلندر والے ہو نہیں ہوں گے وہ لو لوا اور موتی بھی پہنائے جائیں گے اور لباس ان کا اس کے اندر ایچو ہوگا ہو دو لینا کال سباب کامیابی اس کامیابی اور بہشت کے داخلے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کلم طیبہ کا اعتقاد رکھا تھا اس کا اعتقاد لا الہ الا اللہ الا محمد رسول اللہ کلم طیبہ کا اعتقاد یہی ہے اللہ کی توحید کا اور آقا مدنی کی رسالت کا سبب کامیابی ہدایت دیے گئے تھے طرف پاکیز آباد کے اس کے نیچے کلمہ تیے بالکو اور ہدایت دیے گئے تھے طرف راستے اللہ کے حمید حمید اللہ کا نام ہے نا اللہ کا راستہ وہی اسلام ہے سرات الحمید کے نیچے لکھو اسلام ان اللہ زین کا فرو میرے محترام پہلے انجام کفار تھا پھر انجام مومنین اب مذمت کفار ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یہ مرض اول ہے زلال خود گمراہ ہوئے وہی سدون ان سبیل اللہ یہ مرض دوم کیا ہے جی ازلال گمراہ کرنا روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں صحابہ کو روکتے تھے نا مسجد حرام سے اللہ جی وہ مسجد حرام کہ کیا ہم نے اس کو عبادت کا مقام لوگوں کے لیے مسجد حرام لوگوں کے لیے عبادت کا مقام ہے سوا نیل آ کے خفی ہے لے کے برابر ہے مقیم اس کے اندر الآ کے حج فائل ہے سوا کا یہ مستر ہے برابر ہے مقیم اس کے اندر و اور باہر سے آنے والا مسافر بھائی مسجد حرام جو ہے کسی خاص طبقے کے لیے مختص ہے یا سب برابر ہیں مکے والے بھی وہاں عبادت کرتے ہیں باہر والے بھی جب سب کے لیے برابر ہے یہ روکتے کیوں ہیں مسجد حرام سے ان کو روکنے کا حق کیا ہے برابر ہے مقیم اس کے اندر اور باہر سے آنے والا مسافر اظہر عبارت معذوف ہے کہ یو یہ لوگ عذاب دیے جائیں گے یو عزابون محضوف ہے جو خود بھی کافر ہیں اور روکتے ہیں ان کا انجام یہی ہے کہ عذاب دیے جائیں گے اب آگے علیحدہ بات ہے وہ میورج فی ہے اور وہ شخص کے ارادہ کرتا ہے اس مسجد حرام کے اندر الہاد کا بے دینی کجروی بے ظلمن اور ظلم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ظلم شرک شرک بھی الہاد بھی دونوں چیزیں ہیں نوزکوم نظاب علی ہم اس کو عذاب علیم چکھائیں گے یہ ملحدین کا انجام ہے وائز بوان علی ابراہیم و مکان البیر کنارے پہ لے کھلو صورت کا دوسرا حصہ تردید شرک پیلی سورہ کا دوسرا حصہ تردید شرک پیلی ایک کنارے پہلے کھلو وائز ببوا کے نیچے دلیل نکلی میرے محترم یہ بیت اللہ شریف جو ہے نا بیت اللہ شریف اس کو پہلے پہلے فرشتوں نے بنایا اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا اس کے بعد شیش علیہ السلام نے بنایا پھر طوفان لوہ آیا نا تو طوفان لوہ کے اندر یہ بیت اللہ جو اب ہے نا یہ تھا طوفان لوہ میں گر گیا اس کے نشانات بھی مٹ گئے پھر اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے اور جبریل کو بھیج کے نشانات بھی بتلا دیے کہ یہ بنیادیں ہیں بیت اللہ کی لہذا آپ نے ادھر بیت اللہ کی کامیا وہ سمجھ رہے ہو کچھ نہیں میں نے آپ کے سامنے پہلے شیر بھی پڑھا تھا بنا بیت رب ارش اشر فخ ملائے اللہ الکرام کام و آدم فشی سنف ابراہیم سمبا مالک حسم قریش ان کا بلحاظ عبد اللہ بن الظبیر بنا قزا بنا الحجا جہاز متمََ تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تین میمار آ چکے ہیں فرشتے آدم اور شیخ تو اللہ نے بتلا دیا ابراہیم ادا بیت اللہ بنانا ہے دیکھو جی دلی لکلی اور جب بتلا دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام بیت اللہ کا بتلا دیا لے یبن ادھر عبارت معذوق ہے لے ہو تاکہ اس کی بنا کرے بیت اللہ کو بنائے لے ہو مقدر ہے اللہ تو شرک بی سے پہلے امر نہ ہو مقدر ہے و امر نہ ہو یہ مقدرات کے ساتھ مانا بالکل ٹھیک بنتا ہے اور حکم کیا ہم نے اس کو اس بات کا کہ نہ شریک ٹھہرا میرے ساتھ کسی چیز کو یہ فرائض ابراہیم ہے فرائض ابراہیم نمبر ایک حکم کیا ہم نے اس کو اس بات کا کہ نہ شریک ٹھہرا میرے ساتھ کسی چیز کو وہ تہر بیتیہ فریزہ نمبر دو اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے کیسے جی پاک رکھ بتوں کی نجاست سے بھی پاک رکھ اور باقی آلودگیوں سے بھی کیا پاک رکھ اچھا جی ابراہیم علیہ السلام نے جی بیت اللہ کی تعمیر کر لی اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ آ گئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پہاڑ پہ چڑھ جا اے بیت اللہ کے سامنے آپ دیکھیں نا یہ محل ہیں بادشاہوں کے سامنے مشر کی طرف اونچے اونچے محل ہیں یہی ہے جبل ابو قبایت اس پہاڑ کے اوپر ہم نے مکان بنائے ہیں تو یہ پہاڑ تھا جبل ابو قبائت اللہ نے اس پہ چڑھ جا اور اس پہ چڑھ کے اعلان کر کہ آئے لوگوں اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہارے اوپر کیا واجب کیا ہے حج کو واجب کیا ہے فرض کیا ہے او حج کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات تمام کائنات کے اندر کیا پہنچا دہارے تھے سنی ادھر اس دنیا والوں نے بھی سنی اور روحوں نے بھی سنی عالم ارواح کے اندر لوگ کہتے ہیں جی کیسے پہنچی وہ تمہارے پاس کیسے پہنچ جاتی ہے کوئی موبائل میں رول نہیں ٹیک ٹک کرتے باتیں سن رہے ہیں。سعودی عرب سے آ رہی ہیں، ادھر سے ادھر سے آ رہے ہیں اب تو انکار نہ کرو حبیس ہو تھا کا تمہاری بات پہنچ جاتی ہے اللہ کے نبی کی بات خدا کے حکم سے نہیں پہنچ سکتی پہنچ دی. پھر جنہوں نے لباع کہا تھا اللہ تعالی ان کو ہاتھ جمرے کی توفیق عطا فرمائے اور لبائے کہا تھا نا جہاں جہاں پہنچی دیکھو جی واضح فنس بلحج اور اعلان کر دے جب بال بوک بحث پہ چڑھ کے لوگوں کے اندر حج کا آئیں گے تیرے پاس پیدل میری جال من بالا کلے زامرن اور اوپر ہر دبلی اونٹنی کے زابر کا من دبلی اونٹنی زامر مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے اوپر سفر کرتے نا عرب والے تو لمبا سفر ہوتا تو اونٹ اونٹنی کیا ہو جاتی دبلی ہو جاتی اور اوپر ہر دبلی اونٹنی کے یاطینا جو کہ آئیں گی من کل فج ابیر ہر راہ دور سے اچھا جی میرے تھی یہ سمجھ آ گیا نہیں جی ازین دی تعمیل دبیک دی گونج ہے ہر پاسوں یہ ازین ہے یا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا نا اعلان کر دو تو آپ اس ازین کی تعمیر ہو رہی ہے یا نہیں لبائک لبیک کہتے ہوئے اطراف سے لوگ آ رہے ہیں کوئی راجل ہیں کوئی زامر پہ سوار ہیں سمجھے اور لبیک لبے کی گونج میں حاضری دے رہے ہیں آہ آہ. تو یہ میرا شیر ہے ہے سرے کی لیکن الحمد ایسا اچھا ہے کہ یہ الفاظ سارے آ گئے ہیں اس کے اندر غور کرو دی تعمیل وچ لب دی گونج ہر پاسوں ہر طرف سے ازین کی تعمیل ہو رہی ہے اور لبیک کی کیا ہے گونج ہے گون جانتے ہو نا آواز دی تعمیل وچ لبائک دی گونج ہے ہر پاسوں راجل راکب ہر ظامر فج امیک تو آیا ہے آ گیا راجل بھی آ گیا راکب بھی آ گیا کس کا راکب زامر کا ہاں ڈبنی اونٹی کا راجل راکب ہر ظامر فج امیک تو آیا ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جی آہ. تو یہ سارے الفاظ آ گئے ہیں جی لاہد منافیہ لہم تو ذامر کس کو کہتے ہیں جی یا تین من کل فج امی جو کہ آئیں گی ہر راہ دور سے لیا شہاد منافیہ لہم مقصد اتیا یہ جی کیوں آ رہے ہیں بیت اللہ کے ساتھ ان کو دینی فائدہ بھی ہے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دونوں فائدے ہیں یا نہیں دینی فائدے تو ظاہر ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ وہاں تجارت خوب چلتی ہے یا نہیں تو مکہ والوں کو فائدہ ہوتا ہے تم بھی اگر صحیح نیت سے تجارت کرو تمہیں بھی فائدہ ہے سمجھے مقصد اتحاد ہم نے دیکھا کہ وہاں حبشی عورتیں جو ہیں وہ بہت تجارت کر رہی ہوتی ہیں بازاروں میں بیٹھ غریب غریب فائدہ حاصل کر جاتے ہیں نا یا شاد منافع لاہوں مقصد اطیان تاکہ حاضر ہو جائیں اپنے منافع دینی دنیاوی کو با یازر اسم اللہ یہ نیازات اللہ لکھو پھر یہ دس گیارہ بارہ یہ تین دن ہے نا دس گیارہ بارہ ان کے اندر قربانی ہوتی ہے یا نہیں قربانی کی جاتی ہے اور یہ تمہارے ہدایا بھی ہوتے ہیں باقی نظر کے لیے کوئی جانور لے آتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں قربانی ہدایا اور نظور کے جانور ان کو زبے کیا جاتا ہے تین دنوں کے اندر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے کیسے وہ کنکنیاں مارتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ چیز ہے دیکھو وہ یز کرس ملا یازات اللہ لکھ لو اور ذکر کریں نام اللہ کا بیچ معلوم دنوں کے معلوم دن کون ہے جی دس گیارہ بارہ اوپر اس کے کہ رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے چوپائے جانو سے چوپائے جانور وہاں ذیبے کیے جاتے ہیں یا مرغیاں بھی ذیبے ہوتی ہیں ہاں ان کے تو دو, دو پاؤں ہیں نا پلو میں نہا بس کھاؤ تو من سے قربانی سے اور کھلاؤ تو مصیبت زدہ محتاج ٹھیک ہے جی حضرت پھر ان دنوں کے اندر جو آکام ہوتے ہیں نا جی وہ میں آپ کو بتا دوں ان کی ترتیب ہے رن ہت ان کی ترتیب کیا ہے اور دس کو جو ہے شروع ہوئے رن ہت را نون ہا پا را سے مراد ہے رمی دس تاریخ کو پہلے کیا کرتے ہو اور رامی کنکری مارتے ہو اس کے بعد نون آ گیا نہر قربانی کرتے ہو اس کے بعد ہا گیا سر کو منڈاتے ہو اس کے بعد پا آ گیا طواف زیارت کرتے ہو تو دس تاریخ کو جو آ شروع ہوتا ہیں ان کی ترتیب کیا ہے رن حق یہ لکھ لو یہ بڑا عجیب نکتا ہے یہ شام کے ایک مفتی صاحب مجھے ملے تھے انہوں نے مجھے کہا مول صاحب نکتا آپ کو بتا دوں رن حق یہ وہاں سے مجھے حاصل ہوا آپ <laughs> <laughs> دیکھو اللہ کا ذکر بھی ہے قربانی بھی ہو رہے ہیں اپنے سر منڈا رہے ہو میل کچائل کو ختم کر رہے ہو دیکھو جی سمل یقو تافساہ پھر چاہیے دور کریں اپنی میل کچائل مائل کچائل کیا دور کی جاتی ہے وہ حجاں مت غصول وغیرہ کرو ووکھو نظورا اور چاہیے پورا کریں واجبات اپنے یا نظور کا منع لکھو مطلق واجبات اس میں منتیں بھی آ جائیں گی ہدایاں بھی قربانیاں بھی والے طوافو اور چاہیے طواف کریں ساتھ بیت قدیم یہ کون سا طواف ہے یار یہ بات تو تم سن چکے آگے تو مئی عزم حرمات اللہ یہ تحریمات اللہ کا بیان ہے یہ بات سن چکے آگے سنو اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کا اللہ کی حرمتوں کا ایک مانا دوسرا مانا یہ ہے اللہ کے محترم احکام کا بس وہ بہتر ہے اس کے لیے نزدیک اس کے رب کے واحی اللہ تلقم النعام تحریمات غیر اللہ کی تردید فرمایا اپنی طرف سے جانوروں کو حرام نہ قرار دو اپنی طرف سے جانوروں کو حرام نہیں قرار دینا اللہ جن کو حرام کہے وہ حرام جن کو حلال کہے وہ حلال اور حلال کیے گئے واسطے تمہارے جانور اللہ ما یتلا علیکم ہاں مگر جو پڑھے جاتے ہیں تمہارے اوپر یہ تحری اللہ لکھو تاہری اللہ کا بیان جو پڑھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں جی ان محرم علیہ کمل میتا ودم ملحم الخن غیر اللہ پاکستان برسا من الوس پس بچو تم نجاست سے وہ نجاست کیا ہے مین بیان یا ہے وہ ہے عبادت السان بتوں کی عبادت بتوں کی عبادت کرنی سب سے بڑی نجاست ہے پس بچو تم نجاست سے وہ نجاست کیا ہے عبادت ال اوسان کا منع نہیں کرنا بجتنے بو قول زور اور بچو تم بات جھوٹھی سے کیا مطلب شرک فیلی سے بھی بچو اور شرک قولی سے بھی بچو اے بتوں کی پوجا کرنی یہ کون سا شرک ہے فیلی اور بات جوٹھی سے بچو شرک قولی سے بھی بچو غیر اللہ کو نہ پکارو ان کے اندر شرک قولی کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اے جب تلبیہ کرتے نا یوں کہتے لبائے کل لبائے کلا شریق البائے اللہ شریک انخوالا کا تمل کو ملک ا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک ہے کہ جس کا تو مالک ہے اس کی ذات کا اور اختیار بھی توں نے اس کو دیا ہیں تو دیکھو گڑبڑ کر جاتے نہیں تیرا اور تو کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک ہے جس کو تو نے اختیارات دیے ہیں لات ازا منات وغیرہ یہ تلبیہ کے اندر گڑبڑ کر جاتے تو حضرت فرماتے یا وہ کہتے نا لبائے کل لبھائے کلا شریف اللہ کا لبھائے حضرت کس کس کس ٹھہر جاؤ لیکن وہ آگے کہہ جاتے کلّہ کہ شریک ان بالا کا تو تلبیہ میں کیا کرتے تھے وہ شرک کرتے تھے نا جیسے آج کل کا ملن کہتا ہے خدا حسین برق کا دیوی خدا کے ساتھ کس کو ملا رہا ہے حسین کو ملا رہا ہے دیکھو اور بچوں تم جھوٹی بات سے انہیں شرک قولی سے ہونا نفا دراہ لے کہ یق سو ہو جاؤ اللہ کے لیے نہ شریک ٹھہرانے والے ساتھ اس کے وہ میو شرق بلا تمسیل برائے شرک تمثیل برائے ر کی تمسیل یوں دی گئی اور کرو جی جیسے ایک آدمی آسمان سے گرے کیا آسمان سے گرے کندے کیا یا اوپر چھت ہے کوئی بڑی ہاں جیسے آج کرو بڑی بڑی مارتے مراتے ہیں وہاں سے گرے پھر یا تو اس کو, کو کوئی بڑا پرندہ جھپٹا کے کھا جائے یا ہوا اس کو لے جائے گڑھے کے اندر پھینک دے تو یہ اس کا انجام اچھا ہے برآمشر کا انجام یہی ہے تمصیر برائے شر اور جو شرک کرتا تھا اللہ کے پس گویا کہ گرا آسمان سے تخت کر پس یا تو اچ لیں گے اس کو پرندے یا پھینک دے گی اس کو ہوا جگہ کس کے اس کے اندر صحیح منع دور جگہ بی جگہ دور کے ذالک یہ تو سن چکے تم ازالک اس وقت بولا جاتا ہے کہ ایک کلام ختم ہو دوسری کلام شروع ہو یہ ہے فصل بین الکلام وہ مئی عظم شاعر اللہ یہ اللہ کا بیان ہے میں نے عرض کیا تھا شاعر اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ کے دین کی بہت بڑی بڑی نشانییں وہ چار ہیں اور ان کے متعلقات بھی اس میں آ جاتے ہیں وہ کیا ہیں جی چار کتاب اللہ رسول اللہ بیت اللہ سلاۃ اللہ اب یہ بیت اللہ کے جتنی متعلقات ہیں یہ کیا ہیں شاعر اللہ ہدایہ بھی کیا ہیں قربانی شاعر اللہ صفا مروہ بھی کیا ہے شاعر اللہ نیازات اللہ لکھو اور وہ شخص کے تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی پاس یہ تعظیم کرنا ان کی من تقبل خلو دلوں کی پرہیزگاری سے ہے لقم فیحہ منافع احکام ہدایا ہدایہ جو ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں بھئی ہدایہ جمع حاجی کی ہے حاجی کس کو کہتے ہیں جو جانور چلایا جاتا ہے بیت اللہ قربانی کے لیے وہ ہدایا ہوتے ہیں احکام ہدایا واسطے تمہارے ان ہدایہ کے اندر منافع ہیں ایک میاد مقرر تک یاد مقرر کا کیا معنی جب تک وہ ہدایا نہیں بنتے تمہارے اونٹ ہیں گائے ہیں بکری ہیں ان کا دودھ استعمال کرو اونٹ پہ سواری کرو گوشت کھاؤ لیکن جب وہ ہدایا بن جائیں گے تو پھر تم دودھ استعمال نہیں کر سکتے غریبوں کو دودھ دو سواری بھی نہ کرو ان کے اوپر ہدایا کے اوپر وہاں زیبے کر کے تقسیم کرو گے وہاں سمجھے جی غریبوں کے اندر دیکھو جی واسطے تمہارے ان ہدایا کے اندر منافع ہیں ایک میاد مقرر تک جب تک مکمل ہدایا نہیں بنتے جب ہدایا بن جائیں تو سم ال لوہ لتیق پھر ان کی قربانی کی جگہ جو ہے وہ بیت عتیق ہے بیت عتیقری کو مراد سارا محرم ہے کیونکہ قربانیاں بیت اللہ کے اندر ذبے ہوتی ہیں یا بہت سارا حرم جاں ہو مینا ہو اس کے آس پاس ہو مراد جمی حرم ہے شہید -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث غالب و کلّی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا